Yeah uh -huh. سورۃ النحل کی ایت نمبر 101 سے مطالعہ شروع کر دیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسل اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا بدلنا آیہا مکان آیہین جب ہم کسی کوئی حکم کسی دوسرے حکم کے جگہ بدلتے ہیں ایک حکم پہلے آتا فرمایا ایک حکم اللہ بعد میں عطا فرما رہا ہے کوئی اللہ تعالی نے تقاضا پہلے رکھا پر پہ کوئی تقاضا رکھا ہے اللہ واللہ اعلم بما ينزل اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ فرماتا ہے قالوا انما انت مفتر تو وہ کافر کہتے ہیں کہ بیشک تم تو گھڑ لیتے ہو ما زلنا بل اکثرهم لا يعلمون یعنی ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے قران حکیم میں احکامات تدریجاً آئے ہیں گریجولی آئے ہیں مختلف مواقع پر مختلف پہلو بیان ہوئے تو مجرمین اور مشکین کہتے ہی تو گھر رہے اللہ اللہ فرماتا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کر رہا ہے کل نزد اللہ روح القدین وبی کا بالحق ہی اینبی علیہ السلام فرمائی سے روح القدس جبریل امین نے علیہ السلام آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے یعنی مقصد کے ساتھ تاکہ ایمان والوں کو وہ ثابت قدم رکھے اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے بشر اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہیں ایک شخص سکھاتا ہے لسان جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو آجم ہے وہ عربی اور یہ تو واضح عربی زبان میں ہے قرآن حکیم یہ ہے آیت اس کا ایک پس منظر ہے مشکین مختلف اعتراضات کرتے تھے اور وہ اپنے اعتراضات میں یکسو نہیں تھے کبھی کہتے گھر کر لے آتے ہیں کبھی کہتے سن, سن کر آ جاتے ہیں کبھی کہتے کسی سے لکھوا کر لا رہے وہ کون نے لکھوا رہا ہے ان کو وہ ایک اجمی غلام ہے ایک رومن سلیب اجمی غلام تھا تو اس سے لکھوا رہے ہیں اللہ کے بندو تمہیں خود چیلنج پیش کیا جا رہا ہے کہ تم چیلنج قبول کر لو لے آؤ ایک ملتی جلتی سورت تو اگر اتنا بڑا کلام جس کا چیلنج تم قبول نہیں کر سکتے اور وہ ایک اجمی ان کو لکھوا رہا ہے تو وہ خود دعویٰ کرے نا ان کو کیوں دے رہا ہے بات سمجھ آ رہی اچھا یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی حفاظت رکھے کہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا تھا ڈاکٹر ولیم کی کیمبل کے ساتھ ٹو میں وہ ولیم کیمبل نے بھی یہی بات بیان کی تھی کہ بھائی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ معاذ اللہ پچھلی کتابوں سے لے لیا ایسا کر لیا ویسا کر لیا تو اس پہ انہوں نے مختصر جواب دیا تھا اور ڈاکٹر جمال بدہ ایک ہے انہوں نے بڑا تفصیلی جواب بعد میں اس کی تسلسل میں دیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ذہنوں میں ہمارے بات بیٹھے رہے دنیا گلوبل ہو گئی ہے ادھر ادھر سے اعتراضات کبھی کبھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو یہ بچکانہ بات تھی جو ان کو لکھوا رہے ہیں مہاض اللہ وہ خود کلیم کرے نا ان کو کیوں دے رہے ہیں وہ خود کلیم کر کے تمہارے منہ بند کروا دے اور اس کا کریڈٹ لے لے تو یہ میرا بچکانا اعتراض تھا جو ان کی طرف سے آ رہا تھا جتنا یہ اعتراض آپ کو بچکانا لگا ایسے ہی باطل فرقوں کی طرف سے کوئی باتیں آتی ہیں کوئی اعتراضات آتے ہیں اسلام کی مسلمہ تعلیمات کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں وہ بھی اتنی بچکانہ ہوتی ہیں بس وہ تھوڑا فہم بصیرت اور وہ تھوڑی سی ہمت چاہیے کہ ہم نے ان کا جواب دینے اللہ ہمیں اس کے لیے توفیق عطا فرمائے وحاد السان عربی اور یہ واضح عربی زبان میں ہے قرآن اندین اللہ بے شر جو لوگ اللہ سبحانہ العالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے لا عذاب اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جو خود نہیں چاہتے کہ ایمان لائے تو اللہ زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ام نما یفریل بے شک وہی لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں جو اللہ تعالی کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ اولا اکم القاضون اور وہی لوگ جھوٹے ہیں من کفر اب اللہ ایمان ہی جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اپنے ایمان لے آنے کے بعد اللہ من قریح و کلبن بال ایمان سوائے وہ کہ جو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو ہاں ولا من شرح بال قفری صدر بلکہ وہ کی جو پورے شرح صدر کے ساتھ کو سینا کے ساتھ کفر کرے فالی ہی اللہ۔ تو ان پر اللہ کا غذب ہے بلحم آداب العدین اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یعنی شخص اسلام سے پھر جائے دین کی کسی بنیادی مسلم بات کا انکار کر دے تو اس پر اللہ کا غذب ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا ہاں جس کو کلمہ کفر پہ کبھی مجبور کر دیا جائے جان بچانے کے لیے وہ کہے سکتا ہے بشرطے کے دل اس کا اطمینان ایمان پر مطمئن رہے حضور علیہ السلام کا دور حضرت یاسر حضرت سمیہ تو شہید کر دیے گا رضی اللہ تعالیٰ نما مشہور واقعات ہیں ان کے بیٹے تھے ان کو جو ہے دھمکیاں دی گئی ان کے اوپر زور ڈالا گیا ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ان کو اللہ انہوں نے کلمہ کفر کہہ ڈالا حضور علیہ صلاح السلام کی خدمت میں بعد میں روتے ہوئے رو آئے یا رسول اللہ مجھے تو کلمہ کفر پر انہوں نے مجبور کر ڈالا تھا تو میں نے تو کہہ دیا تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی کہ میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا تو حضور نے فرمایا آئندہ بھی تمہیں مجبور کر تو کہہ دینا یہ اجازت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت ہے اور انہی حضرت یاسر حضرت یاسر کے بیٹے حضرت عمار حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اللہ یہ تو بیٹے ہیں ان کو حضور نے اجازت دی اور یاسر شہید ہوئے سمیہ ان کی والدہ شہید ہوئی یاسر کی زوجہ اور حضرت عمار کی والدہ ان کو حضور فرماتے جب ظلم و ستم ہوتا اس گرو یا گھر والوں صبر کرنا بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے اس کو کہتے ہیں عظیمت کا راستہ اور ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ عظیمت ڈائی ہارڈ والی بات ہے انہوں نے جان دی اور کلبے پہ ڈٹے رہے حضور نے تحسین فرمائی جنت کی بشارت دی اور حضرت عمار کا معاملہ رخصت کا ہے اور حضور نے اجازت دی ہے تو اس پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو مجبور کر دیا گیا تو بات الگ لیکن پورے شرے صدر کے ساتھ دنیا کے چنٹکوں کے خاطر یا کسی مفاد کے خاطر کوئی جو ہے وہ جانتے بوجھتے اسلام کے دائرے سے باہر نکلے مرتد کی سزا تو قتل بھی اس کی تفصیل اپنی جگہ لیکن یہاں فرمایا کہ اس پر اللہ کا غدب والوں آداب العظیم اور ان کے لیے بڑا آزاد ہے کیوں کبھی مستحب الحیات دنیا یہ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ قادیانی یہ باط الفرقے یہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو جھانسے دیتے ہیں تمہیں باہر سیٹل کرا دیں گے نوکری بھی دلوا دیں گے شادی بھی کروا دیں گے یہ اب تک چل رہا ہے ہمارے معاشرے اور ان جھانسوں میں آ کر کوئی اپنا ایمان بیچ رہا ہے تو پھر اس کے لیے آئے تھے یہ آئے تھے اس کے لیے پورے شعور کے ساتھ جو اسلام کو چھوڑ رہا ہے اس کے لیے پھر یہ آئے تھے وام اللہ کافرین اور بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا الادی تب اللہ قلوب وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحان و نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر وساریم اور ان کی آنکھوں پر الام الغافلون اور یہی لوگ غافل ہیں مہر کب لگتی ہے جب بنتا جانتے بوجھتے حق کو رد کرے تو پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات آتی ہے کہ اب اللہ کی طرف کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائی ان فرمائے نوربا کا دل لاجر لا جرم ان فل آخرت شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. ثم اِنَّ رَبَّكَ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے جہادوں اور صبر ہوں پھر انہوں نے جہاد کی اور صبر کیا ان نوربا کا ممباد ہاں لغفور وحیم. بے شک آپ کرب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ ہجرت حفشا کی طرف اشارہ ہے یومت عطی کل دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے وہ تو وفا کلونسم ما اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے عمل کیا لا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وضرب اللہ مثلا کریتن اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کانت آمینتم مطمئننہ وہ بڑی امن سے تھی مطمئن تھیں یاتیہا رزقہا رغادم من کل مکان ہر جگہ سے اس کے پاس رزق فرابانی کے ساتھ آتا تھا فکفرت بئن عملنا پھر اس بستی والوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی فعذاقہ اللہ لباس الجوعی والخوفی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاق کا مدہ چکھایا بھوک اور خوف کا بماکان کا اس لیے کہ وہ جو اعمال کرتے تھے اس کا یہ نتیجہ تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہ مکہ والوں کا بیان ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے انہیں جانتے بوجھتے ہاں حضور کا رد کیا اور ہر طرح سے نعمتیں بھی آتی تھیں سات سال قید کی کیفیت ان پر مسلط رہی ہے سات سال مکے والو کی کیفیت مسلط رہی اور یہ حضور پر کے پاس آ کر کہتے دعا کریں دعا کریں دعا کریں کیوں نعمت کا اور سب سے بڑی نعمت کیا آئی ہے قرآن آیا ہے صاحب قرآن آئے ہیں صلی اللہ علیہ انہوں نے انکار کر ڈالا اللہ نے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر ڈالا کبھی استاد محتم ڈاکٹر اسلار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شہر کراچی کے حالات کا تذکرہ اس آیت کی ذیل میں فرمایا تھا ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بھی دی اس شہر والوں کو بھی دی مگر کبھی وہ وقت بھی گزرا کے گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا کرفیو کا دور تو یاد ہوگا نا میری عیش کے لوگوں کو تو اچھی طرح یاد ہوگا بزرگوں کو ہم سے زیادہ یاد ہوگا جی اور کس کس طرح کے لسانی فسادات اور کس طرح کے معاملات کے بیکری سے ڈبل روٹی حاصل کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہو گیا تھا بہت سارے علاقوں کے اندر یہ خوف اور بھوک ہم پر بھی مسلط ہوئی کر دی اللہ تعالی ہمارے حال پر ہم فرمائے نتیجہ کیوں نکلتا ہے یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی نا اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت صاحب قرآن اور اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ پاکستان جو قرآن اور صاحب قرآن کے نام پر ہم نے مانگا تھا اور اس شہر میں رہنے والوں کی بڑی تعداد کے باپ دادا آئے اسی لیے تھے کہ اس پاکستان کو اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا. اب اگر اس اسلام سے ہم دور ہوئے اور ہیں اجتماعی سطح پر بہت سارے معاملات میں تو آج ہمارے سامنے نتائج بھی آئے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ولق جا رس منہ اور بے شک ان کے پاس میں سے ایک رسول آئے علیہ السلام فخر ربو تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا العذاب تو انہیں عذاب میں آ پکڑا اور اس حال میں پاکیز وشکر و پاکی نعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو ایرن کن تم ایا ہو تاب اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو یہ بات پہلے بھی البقرہ میں آ چکی اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بتائی کھاؤ پیو مگر حلال و طیب دو اللہ کا شکر ادا کرو تین اللہ کی عبادت کرو وجود میں غذا بھی کیوں ڈالوں تاکہ اس جسم کا حق ادا ہو اور اس قابل ہو کہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا سکوں اور جب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو یہ اداب رزق بتائے گئے انما ان نما حرما علی کم الماء وحمل خنزیر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہر حرام کی ہے مرغار اور خون اور گوشت اور وہ زبیحا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے فعم اللہ غفور تصویر لاچار ہو جائے سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ موضوع پہلے بھی آ چکا ہے چار باتوں کی حرمت کا بیاض البتہ بدلتے حالات میں حکم میں تبدیلی آتی ہے اس کی بھی وضاحت پہلے آ چکی ہے اب مشکین کا کچھ تذکرہ ولا تقولا تو النت القیمہ ہادہ حرام اور مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی کہ یہ حلال اور یہ حرام علی اللہ الكذب کہ تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو ام البین اللّہ علی اللہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں متعن قلیم یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا فائدہ ہے بل عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہود کے تعلق سے ایک بات آ رہی ہے یہود پر ہم نے حرام کیا تھا وہ جو اس سے پہلے اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے بیان کیا سورہ انعام عید 146 میں ذکر آیا تھا ناخن والے جانور اور جانوروں کی چربی جانوروں کا گوشت وغیرہ ان پر حرام کیا گیا تھا وما اور ہم نے بس ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے پھر بے شک آپ غرب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی آپ کا نہایت اور ہم فرمانے والا ہے توبہ کر لو اور عمل کی بھی کر لو اللہ دوشنے والا ہے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے کب تک کھلا ہے جب تک حدیث مالم یا یہ موت کا غرگر اناج ہے یہ جان نکلنے سے پہلے پہلے تک موت سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہ کبھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اللہ مجھے آپ کو ہم سب, سب, ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ان ابراہیم کانا امتن قونی اللہ شنیفہ بش ابراہیم ایک امام اپنی ذات میں پوری جماعت ہے اللہ اکبر اللہ کے فرما بردار ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ کے لیے نہیں تھے ان کو کہا امت, امت امت امام کے لیے بھی لس پیشوا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جماعت کے لیے بھی پوری ایک جماعت جو کام کر پاتی ہے وہ تنہا ابراہیم کر گئے علیہ السلام شاہ امی وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے ابراہیم خلیل اللہ کے عظمت بیان کرتے ہوئے ان کا شکر گزار ہونے کا ذکر ہو رہا ہے بہت پیاری صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے بندوں کے تعلق سے شاکر انعمی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے وہ شکر گزار تھے اجتباہ وحداہ الہ سرات مستقیم اللہ نے انہیں چھل لیا اور ان کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی وآتیناہو فی الدنیا حسنا اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی و فی الآخرت لمن الصالحین اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہیں ثم اوحینا الیک انتبع ملت ابراہیم حنی پھر اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ یقو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے ان کی ملت کیا ہے اکتیس مسلم ہو جانا اللہ تعالی کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا وما کانا ملن مشکین اور وہ مشکین میں سے نہیں تھے ان نواں جو بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا حدیث میں ویسے آتا ہے ہر امت کو جمعے کا دن دیا گیا لیکن یہود نسارا نے سنڈے لے لیا اتوار یہود نے کہا ہمیں ہفتہ چاہیے ان کے لیے وہی مقرر کر دیا کہ پابندی سخت لگائی کہ پڑ چکے پورا دن سیٹرڈے دن اور رات ان کے لیے ممنوع تھا کام کاج کے لیے صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور حضور نے فرمایا علیہ السلام اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جمعے کو برقرار رکھا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے اور جمعے کا بہر جو اہتمام ہونا چاہیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان نوا جوائ ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا وہ ان نوربا کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اُد او عرا سبینتی احسن اپنے رب کے راستے کی طرح دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور بحث کیجیے اس طریقے جو سب سے امدہ طریقہ ہو سادہ ایسی دعوت اٹھ کر نہیں دی جاتی دعوت تیاری کے ساتھ دی جاتی ہے موقع محل دیکھ کر دی جاتی ہے سامنے والے کی ذہنی سطح کو دیکھ کر دی جاتی ہے کبھی بحث کا معاملہ آ جائے تو اس میں عمدہ طریقے سے کلام کیا جاتا ہے یہ عمومی بات ہے یہ خاص بات کیا ہے تین قسم کے طبقات ہوتے معاشرے میں ایک وہ جو انٹلیکچلس ہوتے ہیں غور و فکر کرنے والے ان کو دلائل کے ساتھ بات سمجھ آتی ان کو دلیل سے بات سمجھانا ضروری ہوتا ہے یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں بارہ لیکن معاشرے کا برین ٹرسٹ اور لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں عظیم اکثریت عوام کی ہوتی ہے ان کو زیادہ فلسفوں کا پتہ نہیں ہوتا ان کو تو وہ بات چاہیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے بات نکلے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ نکلے موائزہ حسنا سنا عمداواز اور ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو میں نہ مانو کی رٹ لگاتا ہے نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے نہ, گے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے تو کفر پہ تو ہوتے ہیں وہ لوگ یہ باطل پر ہوتے ہیں لیکن جو قبول کر چکے ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ بھی تھوڑے لیکن شرارت کرنے والے فطر انگیزی پھیلانے والے ان کا جواب دینا پڑتا ہے ان سے بھی ڈیبیٹ ہوگی ان سے مکالمہ ہوگا لیکن اشتعال انگیزی کے ساتھ نہیں ہتھ چھٹ اور منہ پھٹ ہو کر نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ انداز سے جیسے کہ قرآن میں اس مقام پر کہا گیا زیادہ تفصیلات محترم صاحب رحمت اللہ کے خطابات میں اور دینی کا میں تصور اس میں بھی تھوڑا ذکر کے راستے کی طرف بلائی حکمت کے ساتھ مراد پختہ استعمال کرتے ہوئے بلباس اور نصیحت سے ڈیبیٹ کیجئے بحث کیجئے مگر اس طریقے پر بہت اچھا جو انداز ہو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین بیشک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت پا جانے والے ہیں و ان عاقبت فاعقبو بمثل ما عوقبتم به اور اگر اے مسلمانوں تو, تو اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلا لو جتنا کہ تمہیں تکلیف دی گئی ہے اس میں بھی عادل ہو ورائن صبر تو اور اگر تم صبر کرو معاف کر دو درگزر کر دو لہوا خیر الاسوابنی تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے خاص صبر مکی دور کے حوالے سے رہنمائی کہ جب جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہاتھوں کو روکنے کا حکم تھا وسمیر مما کا اللہ صبر کرو تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے وسب یہ حضور سے بھی خطاب ہے اور اے نبی علی السلام صبر کیجیے بما صبروں کا اللہ بلّہ اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی مدد سے ہوگا ولا تحسن علیہ اور آپ ان پر غمگین نہ ہو وا تقوفی ویقرون اور جو یہ مکاریاں کرتے اس سے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں آپ کی پشپنا ہی پر اللہ ہے لذین تقو بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تخوا کی روش اختیار کی وہ لوین محسن اور وہ کہ جو عمدگی کے ساتھ احسان کی رویش کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے اللہ کی مدد احسان عمدگی کے ساتھ بندگی کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کے بعد قرآن حکیم کا پندر و پانا شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل ہے نس سے قرآن پر کم و بیش ہم پہنچ رہے ہیں اور سورے بنی اسرائیل کے نام سورت السرابی ہے اس صورت کے اول اور آخر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہجرت کا بیان بھی ہے ہجرت ہوگی حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں یہود سے سابقہ پیش آئے گا تو ان کا تذکرہ بھی ہے جب آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے تو مسلمانوں کو ایک ٹھکانا میسر آئے گا اسلامی اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع میسر آئے گا تو تیسرے اور چوتھے رخو میں خاص ہدایات دی گئی ہیں اور سوشل ویلیوز کے حوالے سے ان کا تذکرہ بھی سورت میں ہمیں ملے گا پھر توحید یہ مکی صورت ہے تو تینوں بنیادی عقائد توحید آخرت رسالت کا تذکرہ بھی اس میں ہمیں ملے گا ایک خاص حکمت اسرائیل کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ قرآن تقریباً ساٹھ مرتبہ آیا ہے قرآن کریم میں لفظ قرآن تقریباً ساٹھ مرتبہ آیا ہے اس صورت میں سولہ مرتبہ آیا ہے 25% فائیو پرسینٹ مبیش تو ساٹھ مرتبہ میں سے تقریباً سولہ مرتبہ لفظ قرآن کم و بیش اس سورے بنی اسرائیل میں آیا ہے کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار کر لیجئے گا پھر مجھے کنفرم کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی اب آئیے سور بنی اسرائیل کم و تعالیٰ شروع کرتے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ہی من الحرام من پاک ہے وہ ذات ان یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسا لے گیا اللہوی بارتنا آیا تھی نا وہ کہ جس کے ارد کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی مسجد اقسا کا ماحول اور تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں ان نہو سمی بے شک و اللہ سبحان و تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہ ہے اشارہ معراج کے واقعے کی طرف اس کے دو حصے ہیں ایک اس کا زمینی حصہ ہے اس طرح جسے کہیں گے وہ ناؤن ہے اور اسرا جو ہم نے ابھی لفظ پڑا یہ ورب ہے عربی میں تو یہ زمین حصہ اس کہلاتا ہے اور جو عروج والا معاملہ ہے وہ معراج کہلاتا ہے غالب اس سفر میں وہ عروج والا پہلو ہے اس کے پورے واقع کو واقعے کو واقع معراج کہتے ہیں بس ایک آیت میں یہاں بیان ایک آیت آیت, آیت نمبر سکسٹی میں اشارہ اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں کچھ ذکر آیا ہے قرآن میں تفصیلات احادیث مبارکہ میں آئی ہیں تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی آسمانوں پر مختلف انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں جنت کی مشاہدات بھی کرائے گئے جہنم کے عذابوں کی کیفیات بھی دکھائی گئی اور مختلف راستے میں اپنے قافلے والوں کو بھی دیکھا اور ایک مقام وہ آئے کہ جبرائیل نے عرض کی کہ بس میری جریزکشن ختم اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے جہاں جبرائیل کی جوریزیشن ختم وہاں محمد کریم کے عروج کا اور عروج ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عروج کی وہ انتہا وہاں نماز کا توفہ ملاب کتنی ملی نانا پانچ تھوڑی پچاس تھینکس ٹو موسا علیہ السلام اللہ ان پر اپنی رحمت دل نادل فرمائے پھر پانچ رہ گئیں اور دو آیات البکرا کی وہ بھی اسی سفر میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کو آتا کی گئی یہ تفصیلات آتی ہیں۔ احادی سے مبارکہ میں ایک بڑا خوبصورت تجزیہ یہ ہے برکت کی انتہا ہے ادھر ساری کائنات کی سیر کرا دی اور معروف روایات ہیں بستر گرم رہا کنڈی ہلتی رہی اس پوری کائنات کی سیر رب العالمین نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کرا دی یہ برکت کی انتہا ہے برکت براہ اللہ سے متعلق ہے اور اس کا تعلق اس بات سے کہ بندے کا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے پوری کائنات سب سے مضبوط تعلق محمد مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ برکت اللہ نے ان کی زندگی میں آتا فرمائی ہم بھی برکت چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ تعلق, تعلق مضبوط کریں اور اشارہ ہو گیا کہ اب عروج آنے والا ہے محمد مصطفیٰ علیہ صلاح السلام کا بڑا پیارا انداز النبی الخاتم چھوٹی سی کتاب ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑا خوبصورت تجزیہ زمین والوں نے دبانے مٹانے ہرانے ختم کرنے کی انتہا کر دی تائف بھی ہو چکا اس کے بعد کی بات ہے یہ. زمین والوں نے مٹانے دبانے ہرانے, ختم کرنے کی انتہا کر دی تب آسمان اور زمین کے رب نے عروج مصطفیٰ کی انتہا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت انداز ان نبی چھوٹی سی کتاب سیرت کی مختصر مولانا مناظر گیلانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی اور پھر ہجرت ہوگی اور پھر یہ امت امت بنا دی جائے گی نبی اکرم علیہ السلام کی بنی اسرائیل معذول کر دیے جائیں گے پڑھ چکے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ اور امت وسط کا لقب اور خطاب اور منصب عطا ہوگا وہ آٹ اینا موسل کتاب و جا ہدلی بنی اور ہم نے موسل علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کو اللہ تتخذو من تخید وکیلا کہ تم میری سوا کسی کو کار ساز نہ بناؤ کی تعلیم ہو یا دیگر کتب کی اصل اصول کیا ہے معبود باہر اللہ اور اسی کو اپنا ولی اور کارساز اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا ان کان شکور اور بے شک و شکر گزار بندے تھے نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں آدم ثانی جو طوسان نو کے بعد جو نسل آگے بڑی ایک رائے کہ ان کی اولاد سے ہی اگے بڑھی ہے تو یہ سب ان کی بھی اولاد ہی ہوئے ایک اعتبار سے وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض اور ابن بنی اسرائیل کو کتاب میں ہی طے کر کے سنا دیا کہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارض مرتين زمین میں دو مرتبہ ولا تعلنون علوا کبیرا اور تم ضرور سرکشی کرو گے فیدا جاء وعد اولاہما جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی ان کے اوپر زوال کا پہلا دور عليكم عباد لنا اولی تو ہم تم پر اپنی سخت لڑائی لڑنے والے بندے بھیجے دیا وہ شہروں میں داخل ہو کر پھیل گئے اور مراد میں مٹا ڈالا یہ رائے ہے کہ پانچ سو ستاسی قبل مسیح فائیو ایٹی سیون بیشن ایرا بخت نصر یہ عراق سے آیا اور ان کا ستیہ ناس کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہ پہلا زوال ان کا وقان اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ردنا لقم ال کر رہا پھر ہم نے ان پر تمہاری باری, باری, باری پھیر دی تمہیں غلبہ عطا کیا یہ ان کا دوسرا غلبہ ہے ایک مختصر تجزیے میں بات میں کر دوں گا انشاءاللہ ہم نے پھر تمہاری باری پھیر دی تمہیں غلبہ دیا بنی اسرائیل کو وہ مالوں اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی اور ہم نے بڑا لشکر بھی آتا کر دیا بڑی تعداد تمہاری بڑھا دی ان احسن تم احسن تمفس کم اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے یہ عروج کا دور کب ہے تقریبا پانچ قبل مسیح فائیو 39 نائن بی سی ای کے خورص یزین بادشاہ سورہ حاف میں جن کا ذکر آیا ہے ان کے دور میں ان کو کچھ سہولت ملی اور یہ چتر بتر ہوئے تھے تو ایک جگہ ان کو سلطنت بنا دینے کا موقع ملا پھر عزہ علیہ السلام کا دور آیا سو برس کے بعد جنہیں کھڑا کیا گیا ایک رائے کے مطابق ان کے دور میں ان کو اور عروج ملا ہے اور وہ پیریڈ ہے 458 ففٹی بی سی ای کا 458 قبل مسیح اختیار تم تم کی کیلے اور اگر تم نے برائی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا ببال بھی تمہاری جانو پر جا دیکھو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا موراد پھر اللہ تعالی نے جنگجو قسم کے لوگ بھیجے تاکہ تاکہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دے ولیت خد پھر وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اول مرہ پہلی مرتبہ ولیو تبیر ماں ال اور یہ کہ جہاں وہ غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر دیں یہ مراد دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ستر برس کے بعد ٹائٹس رومی روم کی سلطنت سے وہ آیا ہے اور اس نے की کی پھر سے اینٹ बजा दी بجا دی اور ان کا جو وہ ہے کلانی تھا وہ تب سے گرا ہوا ہے اور جس کو اٹھانے کی دوبارہ کوشش میں بہرحال آج کی جو زائنسٹ موومنٹ یہ لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں है بال تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے ان کے دو عروج اور دو زوال ہوئے یہاں دوسرے اروج اور دو زوال کا ذکر ہے پہلا عروج وہ ہے جناب طالوت کی بادشاہت پھر داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وہ پہلا عروج تھے ان کا پہلا زوال یہ بخت نصر کے دور میں دوسرا عروج کہ خورس ذوالقنین بادشاہ کے دور میں حضرت علیہ السلام کا دور بھی اور دوسرا زوال 70 عیسوی ٹائٹوس رومی کے ہاتھوں ان کی पिटाई ہوئی اس کی زیادہ تفصیل مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفہیم القران میں ملے گی اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا جو بیان ہے جو نائنٹی ایٹ کی ریکارڈنگ ہے قرآن اکیڈمی ڈیفینس کی جو تمام میڈیا پر معروف بہت سارے چینلز پہ چلتا رہا اس میں ان کی بیان کی شکل میں بھی ہے اور وہ بیان شاید شدہ ہے پرنٹ فارم میں اس میں بھی مل جائے گا اور پھر ڈاکٹر صاحب کا بڑا خوبصورت تجزیہ ہے دو عروج دو زوال بنی اسرائیل کے تھے دو عروج دو زوال ہمارے بھی ہیں امت مسلمہ کے اس کا یہ کمپیرزن ان کے خوبصورت ایک کلام میں ہے اور وہ ہے کتاب کا نام تو آپ کو عجیب لگے گا تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر یہ کتاب چاہے لیکن پہلے امت سابقہ سابقہ امت کی تفصیل پھر موجودہ امت کی تفصیل اور پھر تنظیم اسلامی کیا کام لے کے کھڑی وہ اس کے اندر موجود ہے وہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر وہاں یہ تفصیلات ملیں گی مختصر وقت میں اتنا ہی بیان کرنا ممکن تھا میں نے آپ کے سامنے ارض کیا اب حضور کا دور آ گیا. اور یہ یہو تر بتر ہو کے دنیا بھر میں پھیلیں اور ان کے تین قبیل جو مدینہ شریف میں آباد تھے وہ اسی انتظار میں کہ آخری پیغمبر کا ظہور کھجور والی زمین میں ہونا انتظار میں تھے اس لیے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے اب حضور آ تو ان کو کہا جا رہا ہے یہ مکی صورت ہے اسرائیل حضور تشریف لے جائیں گے بھجرت کے بعد مدینہ شریف تو ان سے بھی کلام ہو رہا ہے کیا آسا رب امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے ماضی میں بہت کچھ ہوگا پٹائیاں ہو چکی تمہارے ڈائسپورہ ہو چکا تمہارا تتر بتر ہو گئے لیکن امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے دیکھو آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آخری کلام آگے آخری رسول تمہاری کتابوں مشارت موجود قبول کر لو برابر کے بھائی بن جاؤ گے ان کے تمہیں حقوق ملیں گے و ان اتم اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے ماضی اپنا دیکھو کس طرح تمہاری پٹائیاں ہوتی رہیں وجعلنا جهنم للكافرین حصیر اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم اے اللہ ہم تیری میں آنا چاہتے ہیں کے عذاب سے ان نہاد قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے جو عمدہ عمل کرتے ہیں ان لهم عجران بے شک ان کے لئے بڑا اجر ہے وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک آداب تیار کر رکھا ہے انسان بشدی دعا بل خیت اور انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے وقان السان وا اور انسان بڑا ہی جل باز واقع ہوا ہے کیا مطلب برائی کی دعا کرتا ہے حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت اولاد کو بد دو آ دو اگر قبول ہو گئی اور ایسے ہی ہو گیا تو پھر اپنے آپ کو کوسنا پڑے گا اور یہ ہو جاتا ہے مائیں کبھی کر جاتی کبھی باپ بد دعا دے دیتا سخر اللہ اسی طرح کبھی دوست سے ناراض ناراضگی ہوگی اس کے بارے میں کوئی بد دعا کر ڈالی اور ہو گیا کچھ معاملہ اس کو تو اس کے بعد بیچاری کی تیمارداری کے لیے بھی جائیں گے رات کو اس کے ساتھ اس پہ بھی کریں گے اور اپنا اپنا اپنے آپ کو جو ہے وہ غصہ اپنے اوپر اتاریں گے کہ میں نے کیا, کیا بد دعا کی تھی اس کے لیے تو انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے بڑا ہی جلد باز ہے انسان اور پھر وہ جو مشکین مکہ کا معاملہ تھا لے آؤ آداب لے آؤ آداب اگر آ جائے تو مر جائیں گے بٹا دیے جائیں گے یہ جل بازی میں آ انسان اس طرح کی حرکتیں جو کرتا ہے فرمایا کہ اجولہ جل باز ہے بجال آیت آیت الجان آیت الاری مبصرہ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا تاریخ ہے اور ہم نے دن کے نشانی کو روشن بنایا کم تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کروتا عالم و عدد تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کتاب معلوم کر لو بک الم فص اللہ تفصیلہ اور ہر شہ کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے وکل انسان ألزمناه اور ہم نے ہر انسان کی جو قسمت کا معاملہ ہے اس کی گردن میں اسے لٹکا دیا کیا مطلب آگے فرمایا ونو خوریج ونو خوریج لہو یوم یوم القیامتی کی تابن اور ہم اسے نکال لائیں گے قیامت کے لئے کتاب کے طور پر یل کا منشورا وہ اسے کھلا ہوا پائے گا ایک تو ہمارے وجود کے آزا ہمارے خلاف گواہی دیں گے آدھا بات آئی تفصیل میں گی انشاءاللہ اور ایک اللہ نے کون سی چپ و اللہ عالم لگا رکھی ہو کڑوسی کو نکال کر پروسیس کیا جائے لو سارا تمہارا ڈیٹا موجود ہے کہ نہیں چپ کا ہی مسئلہ رہ گیا نا اب تو چھوٹی سی چپ سارا ڈیٹا اس پر پوری زندگی اس پر تو ہر انسان کی قسمت کیا بھلا کیا برا کرو اس کے ساتھ اس کی گردن میں لٹکا دی گئی اور اس کے لیے نکال لیں گے قیامت کے دن کتاب وہ اسے کھلا ہوا پائے گا یہ چپ کا لفظ اگر میں نے استعمال کیا تو دو ہزار انیس میں ہم یہی کچھ جانتے ہیں کل کیا کچھ آ جائے اللہ اور بہتر جانتا ہے اس سے تو ہر دور میں یہ ترجمانی اپنے اپنے اعتبار سے مثال کے طور پر کی جا رہی ہوگی ایک اور کتاب پڑھ لے اپنے نام ممال کو کفابن یوم علی کا حسیم آج تو خود اپنے آپ کا حساب لینے کے لیے کافی ہے چور کو تو پتہ ہے نہ اس سے چوری کی چاہے دوسروں کو پتا نہ ہو قرآن کہتا ہے بلی انسان اعلیٰ نفسی بسیبا انسان اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے خوب جانتا ہے who who یا میں کیا ہوں آئے میں کیا ہوں ہر ایک سے ہر ایک کو پتہ ہے کہا جائے گا کفا بھی نفسی کر یا کا آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے اپنا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے خود ہی کافی ہے منحدا فم نما یہ تدری نسی جس کسی نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی وم وم نما یل علیہ اور جو گمراہ گمراہ ہوا صرف اپنے برے کے لیے ولا تذر واضر تماخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کن نہ بات رسولہ اور ہم جب تک کسی رسول کو نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں اچھا ایک اعلان ادانی کہ یہ رقو مکمل کریں گے اور آرٹ رکت ترابی ادا کریں گے انشاءاللہ اور پھر وقفے کے بعد نشست ہوگی اس میں وہ دو رکو ایک ہی نشست میں پڑھیں گے جس میں تورات کے دس بڑے بڑے احکامات کا بیان قرآن ورژن کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا اور انہی دو رکو میں وہ ماں باپ کے حوالے سے تفصیلی ہدایات بھی رشتے داروں کے حوالے سے بھی مال کے اعتبار سے بھی معاشرت کے اعتبار سے بھی تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے یہ رقو مکمل کر کے ہم آرٹ وقت تلابی ادا کریں گے پھر وقفہ معمول کے مطابق ہوگا اس کے بعد ان دو رخوں کا مطالعہ کریں گے جن کے بالکل شروع میں والدین کے حوالے سے تفصیل آئی ہے وَلَا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَبْتَا نَبْعَثَ رسولا جب تک ہم رسول کو نہ بھیجے ہم عذاب دینے والے نہیں اندھیرے میں رکھ کر کسی کو عذاب نہیں دیے گیا پہلے پہ پیغمبروں کو بھیجا گیا کتابیں بھیجی گئیں اتمام میں حجت کیا گیا پھر جو قوم اڑی رہی ان کو مٹایا گیا وہ ادا کا کریتن امرنا اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو اتاد ایمان اور اتاد کا حکم بھیجا تو انہوں نے اس میں نافرمانی کرنا شروع کر دی فحق القوت پر ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے پدمرنا تدمیرہ پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں قوموں میں تباہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اوپر سے ریشے کی طرف آتی ہیں یہ بگاڑ کے معاملات فضولیات کے معاملات ظلم کے معاملات حق کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا معاملہ یہ مالدار خوشحال طبقہ انہیں کے مفادات پر حق کی بات سے ضرور پڑتی ان کی طرف سے بات آتی اور وہ بےگاڑ نیچے بھی سرایت کرتا ہے وہ کم اہلکنا نو اور ہم نے نور علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا وہ کفا بے وبی کبھی ضلع میں اعباد قبیر اور آپ کرب کا کافی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا اگلا موضوع یہ ہے بھئی طے کر لو تمہیں دنیا چاہیے کہ آخر چاہیے اللہ دونوں دے دے گا تمہیں کیا چاہیے تم تے کرو من کان آج ہی جو کوئی جلد مل جانے والی دنیا چاہتا ہے عجلنا له ما نشاء لمن نہ ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلد دنیا ہی میں دے دیں گے اچھا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محنت میں محنت زیادہ کروں گا تو زیادہ کما لوں گا نا اللہ جس کو جتنا چاہے گا دے دے گا دینے پہ آیا تو پھر ان کو بھی دے دیا انجام دیکھ لو دینے پہ آیا قادن کو بھی دے دیا انجام دیکھ لو دینے پر آیا تو سلیمان کو بھی دیا علیہ السلام مگر کردار دیکھ لو میرا میرا امتحان لے رہا ہے میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اس کا تو ہم جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دنیا میں دے دیں گے لیکن تم میں جالنا لہوں پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو بنایا ہے یہ اسلامہ مزمو اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا بنا کر اور دھکیلا ہوا بنا کر یہ ہے انجام صرف دنیا چاہتے ہو لو دے دیں گے اور ایک نقطہ آہل علم میں لکھا چاہت سے بھی دنیا کبھی مل جائے گی چاہت سے چلو لو لو مل گئی آخرت چاہت سے نہیں ملے گی اگلی آئے سنیے گا ومن اراد الآخر اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا آخرت کی چاہت رکھی و سا لہ اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے چاہت نہیں کافی آخرت کے لیے کوشش بھی جیسا کہ اس کا حق ہے لاکھ کی تنخواہ کے لیے کوشش کی سب کو بتائیں اور کروڑ کے پروفیٹ کے لیے رسک کتنا ہوتا ہے سب کو بتائیں جلنا چاہیے ہم لوگوں کو اندازہ کیا جا سکتا ہے کوشش کی قدر کرنی وہ ہوا مومن بشرط کہ وہ مومن ہو تو جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے بشرط کہ وہ مومن ہو فلاسا مشکورا بس یہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے رہا دنیا کا معاملہ اولائی اولائی من ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی دیتے ان کو بھی ہر ایک کو اللہ تعالی دے رہا ہے وہ سب کو بھی دے رہا ہے کوئی, کوئی ایشو نہیں لیکن آخرت کا معاملہ دنیا کے مقابلے میں مختلف ہے وہ ماں خان آتا اور کا اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے روکی جانے والی نہیں دنیا میں سب کے لیے ہے آخرت ہے صرف ایمان والوں کے لیے امر کئی ففل اہ آباد بھلا دیکھو ہم نے کس طرح ان کے لیے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو پر فضیلت دی ہے یہ تو دنیا کا معاملہ نظام چلانے کے لئے ولل آخرت اکبر درجاتی و اکبر تفضیل اور یقین آخرت کے درجات سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے بڑتر ہیں ان کی فکر بندوں کو کرنی چاہیے لا تجعل معاللہ الہاں آخر اللہ کے ساتھ کو دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا بس تم بیٹھ رہو گے مزمت کیے ہوئے بنا اور بے بس کیے گئے بنا کر اللہ تعالیٰ شر کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اب آئیے ہم ان شاء اللہ آٹھ روکی ادا کریں گے وش وشدوری بو رحم بہجو رحمت سوپد نیو قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ مِّنَ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى ورحمة پا محمتی هو خیر تو ج